اور اب سب نے مشہور کر دیا کوئی اچھی خبر یا بری خبر آئے پہلے جا کے ذمہ داروں کے پاس تحقیق کرو وہ بھی تحقیق کرے عوام میں اسے لاؤ ورنہ ساری قوم کٹ جائے گی اور ہر طرف بس بسے اور پریشانیاں پھیل جائیں گی جا الامن جب آتی ہے ان کے پاس کوئی خبر امن کی اول خوفی خوف کی اضاؤ بھی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں والا رسولی اگر وہ اس خبر کو پہنچا دیتے رسول تک وہ علا ہوں یا اپنے ذمہ داروں تک علیما اللہ دینا تو تحقیق کر لیتے وہ لوگ یسم بےتون جو ان میں سے تحقیق کرنے والے ہیں وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی لگ سب تم اس اللہ خلیلا تو تم شیتان کی پیروی کرتے سوائے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر باقی سب شیتان کے پیچھے لگ جاتے بہت اہم آیت ہے اس کی کافی زیادہ تشریح ہے میں نے اشارہ تنازع کر دی اور یہ تمبے تو نہ ہو سے ہمارے علماء نے اس کا مسئلہ بھی ثابت کیا ہے وہ اس وقت اس موضوع میں نہیں ہے ورنہ اس پر بھی بات کی جاتی اگلی آیت بہت عام ہے اور یہ غزوہ بدر سورہ کا حکم ہے غزوہ عہد میں آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کو ظاہری حضیمت ہوئی اس حزیمت کے بعد آپ نے فوراً اگلے دن حمراء الاسد کا غزبہ لڑا صحابہ کو لے کے چلے گئے اب ابو ابو سفیان سے وعدہ تھا کہ اگلے سال ہم لوگوں نے پہنچنا ہے بدر کے میدان میں پھر اب جب اللہ کے نبی نے آ کے دعوت دی تو وہ شکست کے اثرات نظر آ رہے لوگ جمع نہیں ہو رہے صرف ستر آدمی جمع ہوئے اس میں بھی وقتی طور پہ ایک بہت, بہت بڑا دل ٹوٹنے والا سانحہ تھا آئی نہیں رہے اس کو بلائے وہ نہیں آ رہا اس کو بلائے وہ نہیں اس کے پاس وہ نہیں سارے اپنی اپنی جگہ کوئی ابو سفیان سے اندر سے میل کر رہا ہے کس کے ساتھ کر رہا ہے کس کے ساتھ کر رہا ہے ایسے وقت <س Risky> <concurrence> میں قرآن کا ایک گڑ کراتا ہوا نارا آسمان سے بلند ہوا فقاتل فی طبی اللہ اے نبی آپ خود اکیلے چلے جائیے لڑنے کے لیے فقاتل فی سبھی لہ اے نبی آپ لڑیے اللہ کے رستے میں لا تلق اللہ نقطہ کا آپ پر صرف آپ کی ذمہ داری ہے وہ حبرِ ضلع ایمان والوں کو بس ترغیب دے دیجیے ابھار دیجیے جہاد کی فضیلت بتا دیجیے جب آپ لڑنے کے لیے خود نکل کھڑے ہوں گے اور آپ فضیلت بتا دیں گے انہیں اگر آپ فضیلت بتا دیں گے انہیں اور اس کے بعد وہ لوگ نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے یا آپ اکیلے نکل جائیں گے اللہ تعالیٰ کافروں کی جنگ روک دے گا اور وہ آپ سے لڑنے کے لیے نہیں آ سکیں گے اس اللہ امید ہے کہ ائیں یا قف باطل الذين كفروا اللہ روک دے گا کافروں کی لڑائی واللہ اشد باسا بیشک اللہ تعالی بہت سخت ہے لڑائی میں واشد تنکیلا اور سخت ہے سزا دینے میں دو باتیں اس آیت میں اچھی طرح سے سمجھ لیں اپ حضرات دو باتیں بہت اہم پہلی بات یہ کہ اگر کبھی لڑائی کے لیے افراد میسر نہ ہوں تو اہل علم علماء کا کام یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر دے نکلنے کی بس اللہ کی نصرت آ جائے گی اور مدد آ جائے گی یہ قرآن کی شاید سے ثابت ہو گیا آپ جتنی تفصیلیں لکھی گئی ہیں ان ساری تفویروں کو پڑھ لیں ساری تفویروں کو آپ پڑھ لیں یہی لکھا ہے کہ اے نبی اگر کوئی نہیں جاتا آپ اکیلے نکلتے بس آپ اللہ کا حکم پورا کرے اللہ کو اپنے حکموں سے پیار ہے مجموعوں سے پیار نہیں اللہ تعالیٰ سے مجمع بھی حکم مان لے تو مجمع پیارا اکیلا مان لے تو اکیلا پیارا بات سمجھ آ گیا فضلات. دوسرا اس میں بہت اہم نکتا اللہ کرے یہ نقطہ ہمارے چھپن ستاون اسلامی ملکوں کے حکمرانوں کو سمجھ میں آ جائے فرمایا کہ جب آپ دو کام کر لیں گے اللہ کے نبی ہمارے حکمران بھی تھے نا اپنے مسلمانوں کے حکمران بھی تھے نبی بھی تھے حکمران خود نکلنے کے لیے میدان میں آ جائے اور قوم کو آواز لگا دے ہر ضلع میں تو کافروں کو لگام لگ جائے گی اور وہ بڑھ ہی نہیں سکیں پکی بات آج جو ساری دنیا میں شور ہے شرابہ ہے کہ آگے گئے اتنے ادھر ادھر گئے میں اس قرآن پہ ہاتھ رکھ کے اگر کہوں آپ کو کہ اگر آج ساری امت مسلمہ سچے دل سے دیہات کا اعلان کرے یہ نہیں یہ جو نام کا ہوتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کریں گے پھر نکلتا کوئی بھی نہیں ہے ٹریننگ بھی نہیں ہوتی کسی کے پاس تربیت بھی نہیں ہوتی سچے دل سے قربانی تھے رب کعبہ کی ختم لڑائی رک جائے گی دنیا میں کوئی نہیں لگتا یہ ستر صحابہ نکلے تھے اور ابو سفیان کے دماغ پہ پھتا کے نچا بھی تھا لیکن ایسا خوف اس کے دل میں کہ پتہ نہیں اب کیا ہو جائے پتا نہیں اب کیا ہو جائے پتا نہیں اب کیا ہو جائے کسی کے پاس نئی چوٹا کرولا کار ہونا اور اس میں بھی اچھا ماڈل ہو بیس لاکھ والا وہ بھی کبھی کسی موٹر سائیکل سے ٹکر نہیں مارتا اس کو پتہ ہے موٹر سائیکل چھوٹا ہے لیکن میری بھی بتیاں جائیں گی اور ایک ایک بتی بھی پچاس ہزار کی آتی ہے شیشہ بھی جائے گا ایسے ہی کوئی طاقت آ کے ٹکر مار دے گی کسی کو کیا اس کا اپنا کچھ نہیں ٹوٹنے والا کیا اس کا اپنا کچھ نقصان نہیں ہونے والا اب سامنے کوئی کھڑا ہی نہ ہو تو پھر تو مزے ہے نا پھر تو نہتے لوگوں پر بم برسانا ان کو جلانا ان کو ہر شخص صفائی دے رہا ہے کہ ہم نہیں لڑنے والے ہم نہیں لڑنے والے اور تاؤں میں گرے پڑے کہ جنگ نہ کرو جنگ نہ کرو ہم نہیں لڑنے والے جنگ نہ کرو جنگ نہ کرو نہیں نہیں ہم نہیں لڑنے والے جنگ نہ کرو وہ ٹھوکے گا میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں سارے کھڑے ہو جاؤ کو ہم لڑتے ہیں آج پھر دیکھو کون لڑتا ہے کس ماں ایسا بیٹا پیدا کیا کہ لڑنے کے لیے آ جائے یہ قرآن کا کتی حکم اللہ تعالیٰ روک دے گا کافروں کے حملے کو اور مسلمانوں تم کافروں کے ڈرتے نہیں لڑتے ہو نا تو کافر تو کچھ نہیں کر سکتے ولہ اللہ کی جنگ بہت سخت پھر اللہ جو تمہیں مارے گا نا پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ تم کہتے دنیا میں بے شک بھی ہمیں جلا دیتے ہیں بموں سے وہ اچھا تھا لیکن اللہ کی طرف سے تو مارنا پڑتی معاشد تنقیلا اللہ کی سزا بھی بڑی سخت ہے اللہ تعالیٰ کی سزا بھی بڑی سخت ہے اور اس سزا کی سختی سے بچنے کے لیے تم دنیا میں تکلیف برداشت کر لو مگر اللہ کا حکم نہ ٹالو ورنہ تمہیں معاف نہیں کیا جائے گا تو غزو بدر سزرا جو ہے وہ اس کا موضوع ہے ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ آیت نمبر بیاسی افلا رون القرآن ولو کان وجدی اختلاف القیرہ کا آیات جہاد کے کی ساتھ کیا تعلق ہے یہ ساری آیتیں کٹھی نازل ہوئی ہیں جو پیچھے سے ہے ایک ہی موضوع کا بیان ہے اور جب جہاد کو بیان کیا جاتا ہے جیسے میں جہاد کی تقریر میں پاس جمنی باتیں بھی عرض کر دیتا ہوں بیچ میں قرآن مجید کا موقف نظریہ بھی یہی ہے کہ جہاد کی باتیں کرتے کرتے مجاہدوں کو تھوڑا سکنے کا حکم دے دیا نماز کی پابندی کا حکم دے دیا ساتھ ساتھ قرآن مجید میں غور و فکر کا حکم دے دیا یا یہ جو کہا گیا کہ مناسب لوگ آپ کے ساتھ الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اور لڑنے کے لیے نہیں آتے تو کیا انہیں قرآن میں شک ہو رہا ہے اگر قرآن میں شک ہے تو غور کر لیں ہیں قرآن مزید میں تو ان آیتوں کا آپس میں گہرا ربط ہوتا ہے تعلق ہوتا ہے اس لیے اس کو شامل کیا گیا یہ فقاتل والی آیت سمجھ آ گئی آپ حضرات کو اگر سبق آگے بڑھانے کا دل نہ ہوتا تو اس آیت پر مزید گزارشات کی جاتی کیوں کہ اس وقت مسئلے کا حل یہی آئےت اس کے علاوہ نہیں ہے اس وقت اگر پوچھا جائے کہ قرآن موجودہ حالات میں جبکہ ساری دنیا کے مسلمان بےچارے جنگ کی زد میں ہیں عراق پہ حملہ افغانستان پہ حملہ پاکستان کو ہر دوسرے دن آ کے دکھاتے کہاں ایٹمی بم نکالو اپنی جیب سے فلاں تو تم نے چھپایا ہوا نکالو یہ داڑھی والے کیوں تمہارے ملک میں پھر رہے ہیں نکالو ان کو یہ پگڑی والے کیوں پھر رہے ہیں یہ فلاں فلاں سیٹ سے کیوں جیت کیا ہر دوسرے دماغ کے تھپڑ مار کے بھاگ جاتے ہیں ہر دوسرے دماغ کے دلیل کر کے بھاگ جاتے ہیں فلاں کیوں آزاد پھر رہا ہے فلاں نے تقریر کیوں کی ملک ہمارا ہے تمہیں کیا, شر... کیا خارش لگی یہاں پر یہاں کوئی تقریر کرے کوئی داڑھی رکھے کوئی کچھ کرے تمہیں کیا تقریر ہے کوئی آگے دکھانے والا ہو نا سامنے کچھ کیوں آتے ہو باتیں ہم سے پوچھنے کے لیے کوئی سیٹ جیتے تمہیں کیا تکلیف ہے کوئی وزیر اعظم بنے کوئی صدر بنے تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ لیکن ہر ہر چیز پر آ کے جوتا اٹھا کے آتے اور آ کے مار کے بھاگ جاتے ہیں اور ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کو ختم کرنا چاہتے ہیں عراق کے بعد پاکستان کا نمبر ہے ہم کہتے ہیں فقات الفی صبی اللہ لا اللہ الا کا واہر ضلع اس پر مسلمان عمل کر لے مسلمانوں کے حکمران عمل کر لے آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو ہم نے کوئی لڑائی کتنی کسی بھی مسلمان پر ہم نے ہاتھ نہیں اٹھایا اور نہ ہم کسی نام کے مسلمان کو بھی قتل کرنا جائز نہیں سمجھتے ہم نے کبھی اپنے مسلح جہاد کا مسلمانوں کی طرف نہیں کیا لیکن مسلمانوں اور حکمرانوں کو بھی تو چاہیے کہ وہ بھی قوم کی قیادت کا حق ادا کریں اور اعلان کر دیں آج صرف اور پھر اس کے بعد اللہ پر چھوڑ دیں معاملہ اس لیے کہ مرنا تو ہے آج بھی کل بھی اکثر لوگ پچاس پچاس ساٹھ سات سال کی زندگیاں گزارے بیٹھے ہیں اور کتنے دن سیلیں گے اس پرانی نسخے پہ ایک دن عمل کر کے دیکھیں پھر دیکھیں کون آ کے ہم سے سوال جواب کرتا ہے کون آگے پوچھتے ہیں ہم سے یہ کون سی بات ہے کہ جس کے پاس ایٹا میں وہ مار دے گا کیوں مار دے گا کیا اس کو ختبہ نہیں ہونا کیا ہاتھ ٹوٹ گئے ہیں مسلمانوں کے ابھی تک چیخ رہے ہیں کہ یہ کیوں ہو گیا وہ کیوں ہو گیا تمہیں تو تھوڑی سی چوٹ پہنچتی ہو تو پھر چیختے ہو آگے تھے اور چوٹ پہنچانے والے ہاتھ ٹوٹے نہیں ہیں ماں نے بچے چلنا بند نہیں کیے قرآن نے اپنے ریجال پیدا کرنا بند نہیں کیے تم تو صرف ان لوگوں تک ہاتھ پہنچا سکتے ہو جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے اس امت کے خفیہ خزانے ان کے ظاہری خزانوں سے زیادہ طاقتور ہیں اس امت کا خفیہ بازو اس کے ظاہری بازو سے زیادہ قوت والا ہے اس امت کے مخلص اس امت کے دائروں سے زیادہ قوت والے ہیں دائیوں کی مجبوری ہے انہیں دعوت کی وجہ سے خود کو ایکسپوز کرنا پڑتا ہے مغلص کی کوئی مجبوری نہیں ہوتی اسے کسی مجمع میں نہیں جانا پڑتا اسے کسی کے سامنے نہیں کھڑا ہونا پڑتا اسے کسی جگہ اپنا نام نہیں لکھوانا پڑتا اور اللہ کے یہ بندے وہ کچھ کر سکتے ہیں جو کسی کے بام و گمان میں بھی نہیں ہوتا اپنی اپنی اپنے جسم کے ساتھ پچاس بم باندھنے والا سامنے والے کو پستول کی گولی سے مارے گا تو کوئی گولی اس کی طرف بھی آئے گی اور یہ گولی جب اس کو لگے گی تو پچاس بم بھی ساتھ پھٹیں گے پچاس بم بھی ساتھ پھٹیں گے اور اس کے بعد دنیا میں رہنے کی جگہ کسی کو نہیں ملے گی کس کس ماں کے بچے کو روکو گے کس کس بہن کے بھائیوں کو روکو گے کس کس بیٹے کو روکو گے کس کس جاد کو روکو گے کس روکو گے? کس کی گردن کاٹو گے کس کس کے ہاتھ کو پکڑو گے اللہ کے نبی نے دعا فرمائی دی. کہ یا اللہ میری, میری امت پر کسی کافر کو ایسا مسلط نہ کرنا جو انہیں ختم کر دے اللہ نے کہا نبی تیری دعا سن لی لیکن جب یہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنا اور گرفتار کرنا شروع کر دیں گے پھر یہ برباد ہو جائے گا کیا کافروں میں سے کوئی ان پہ مسلط نہیں ہو سکتا یہ اللہ کا وعدہ صحیح حدیث میں اللہ کے نبی نے دعا کی کہ یا اللہ کسی کافر کو ایسا مسلط نہ کرنا جو ان کا استفاد کر دے ختم کر دے فرمایا نبی آپ کی دعا قبول ہو گئی کوئی کافر ایسا مسلط نہیں ہوگا جو ان کو جڑ سے ختم کر دے ہاں جب یہ ایک دوسرے کو کاٹنا شروع کر دیں گے اور ایک دوسرے کو گرفتار کرنا شروع کر دیں گے اس کے بعد یہ تباہ و برباد ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے اب ہم خود سوچ لیں کہ ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں اور ہمیں کس رستے پہ چلنا چاہیے ہم تو قربانیاں دے کر آخری حد تک یہاں کھڑے رہتے ہیں کہ مسلمان پہ مسلمان کا ہاتھ نہ ہو نہیں تک اس کی خاطر حضرت عثمان غنی کی طرح ہمیں شہید ہونا پڑے لیکن ہم مسلمانوں کے ہاتھ مسلمانوں سے روکتے رہیں گے کہ, اس وحید کہ ہم لوگ بھی مستحکم بن جائیں اگلی آج دیکھیے بھائی اکانوے تک کیا ہو گیا کہ منافقوں کے بارے میں دو جماعتیں بن رہے ہو آپس میں پھوٹ نہ کرو یہ کئی منافقوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ کچھ کافر لوگ تھے جو مسلمانوں کے ساتھ آ کے میل جوڑ رکھتے تھے کہ جب ہمارے علاقے پہ حملہ کریں گے تو پھر ہمیں کچھ نہیں کہیں گے مسلمان تو اب مسلمانوں میں دو طبقے ہو گئے ایک کہتا تھا کہ نہیں یہ اچھے لوگ ہیں ان کو نہ مارو دوسرا کہتا تھا نہیں یہ بھی تو دشمنوں کے علاقے سے آتے ہیں ان کو بھی مارنا چاہیے اسی طرح سے کچھ لوگ ایسے تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے مسلمان سے پھر وہ بھاگ گئے دوبارہ مکہ مکرمہ اب مسلمانوں میں دو جماعتیں بن گئیں کچھ کہتے تھے کہ نہیں وہ مسلمان ہیں صرف بھاگے ہیں نہیں علاقہ چھوڑا ہے اور تو کچھ نہیں کیا انہوں نے مسلمانوں کی جماعت ہی تو چھوڑی ہے بعض کہتے تھے نہیں وہ تو اب کافروں کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں ان کو ہم ختم کریں گے اور ان کے ساتھ بھی لڑائی کریں گے تو منافقوں کے اس آنے جانے کی وجہ سے مسلمانوں میں گروہ بندیاں ہو جاتی تھیں کچھ ان کے لیے ہم درد ہوتے تھے کچھ ان کے لیے سخت ہوتے تھے تو اللہ نے کہا ان کے آنے جانے سے تم کیوں اپنے آپ کو توڑتے ہو تم کیوں برباد ہوتے ہو تم کیوں آپس میں جماعتیں بناتے ہو یہ تو اگر ان کو تمہارے ساتھ محبت ہوتی تعلق ہوتا تو یہ رہتے تمہارے ساتھ یہ مسلمان رہتے یہ مدینہ میں رہتے یہ مدینہ چھوڑ کے کیوں جاتے جب چلے گے اب تم سب کا موقف ان کے بارے میں ایک ہونا چاہیے کہ یہ اب تمہارے نہیں رہے البتہ اب اگر وہ لڑنے والے ہیں تو تم بھی لڑو گے اگر وہ لڑنے والے نہیں ہیں تو تم بھی نہیں لڑو گے ان کے ساتھ کمالکم پھر منافع تین تمہیں کیا ہوگیا منافقوں کے بارے میں تو جماعتیں ہو جاتے ہو و اللہ اللہ نے ان کو الٹا پھیر دیا کفر کی طرف بیمہ کسب ان کے گناہوں کی وجہ سے اتونا انتادو منظ کیا تم چاہتے ہو کہ تم یہاں پر لاؤ اسے جو جسے اللہ نے گمراہ کیا فلن تجربی جسے اللہ گمراہ کرتے تم اس کے لیے رستہ نہیں پاتے رستہ نہیں پاؤ گے ود وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کافر بن جاؤ کما کفر وہ کافر بن گئے سوان تو تم برابر ہو جاؤ فلاں تک تقیلیا تم ان میں سے کسی کو یار نہ بناؤ ہٹا یو حاج روپی سبیلّہ یہاں تک کہ ہجرت کر کے اللہ کے نبی کے ساتھ آ جائیں تفسیر قرطبی میں لکھا ہے ہجرت المناسقینہ کانت ال گروجمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم غذات منافقین کی ہجرت یہ تھی کہ وہ غزبے میں نکلنا شروع کر دیں تو پھر منافقت سے بچ جائیں گے یعنی نفاق سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آدمی لڑنے کے لیے دیہات میں نکل جائے تو تب منافقوں کی صفوں سے نکل کے مومنوں کی صفوں میں شامل ہو جائے گا پھر اگر وہ پیٹ پھیرے وقت ہوں تو پکڑو انہیں وقت ہوں مار ڈالو جہاں انہیں پاؤ ولا تقید ولا نا ان میں سے کسی کو سوچ اور مددگار نہ بناؤ اینا یقینا سوائے ان لوگوں کے جو جام ملتے ہیں اللہ قوم ان ایسی قوم کے ساتھ بے نہ کم و بینس کے تمہارے ان کے درمیان کوئی اہد معاہدہ ہے او جاؤ کم یا وہ تمہارے پاس اس حالت میں آتے ہیں کہ ان کے دل تنگ آ چکے ہیں اس بات سے کہ وہ تم سے لڑے اور اپنی قوم سے لڑے یعنی لڑائی کرنے کا موڈ ہی نہیں ہے ان کا نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لیکن مسلمان بھی نہیں ہونا چاہتے واہ اللہ علیکم اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر غلبہ اور قوت دے دیتا فلاقات تو وہ بھی تم سے لڑنے والے بن جاتے تو تم دشمنوں کی تعداد نہ بڑھاؤ فا اگر وہ تم سے الگ ہو کر رہیں فلم رہے اور تم سے لڑنے بھی نہ آئیں وہ الکو الم فلما تمہارے سامنے صلح کا پیغام بھی بھیجیں فما جانوا سبیلا تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ان پر رستہ نہیں دیا کہ تم انہیں قتل کرو ہاں خرینا تم پاؤ گے کچھ ایسے لوگوں کو یوری جو چاہتے ہیں یا منوکم کہ تم سے بھی امن میں رہیں تو تمہارے سامنے آ کر تمہاری تعریفیں کرتے ہیں اپنی قوم سے بھی امن میں رہے ان کے سامنے جا کر ان کی بات کرتے ہیں لیکن دل ان کے ایسے شرارتی ہیں کہ کلو ال الفتنا کہ جب بھی انہیں لٹایا جائے فتنے کی طرف ار کے سوفی یا سر کے بل اس فتنے میں جا پڑتے ہیں یعنی ہو جاتے ہیں فَإِلَّم <يَعْتَزِلُوكُم> لوگ اگر تم سے ہٹ کے نہ رہے وہ سلامہ اور تمہارے سامنے سلاح پیش نہ کریں وہ اور اپنے ہاتھوں کو نہ روکیں بخو ہوں تو انہیں پکڑو بختلو ہوں اور انہیں مارو شعید و شکت مم جہاں انہیں پاؤ ان لوگوں کے بارے میں ہم نے تمہیں دے دی ہے علیم سلطان مبینہ کھلی صنعت کھلی اجازت دے دی ہے کہ ان کو تم مار سکتے ہو یہ بنو عدد اور بنو غطفان قبیلے تھے جن کے بارے میں یہ آخری آیت کا حصہ نازل ہوا کہ یہ اعلانیہ کفر کی طرف چلے گئے تھے اور ہر وقت پاک میں رہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف کوئی اور حملہ کرے تو ہم چھوڑا بہت تعاون دے دیں گے اسے شورانوے یا ایوہ الذین آمنوا اذا بربتم فی سبیل اللہ فتبینوا و لا تقولوا لمن القاعلیکم السلام لست مؤمناہ تب تبون فعند اللہ كثيرة كذلك من, تب تبون فعند اللہ كثيرة كذلك تم من جب تم سفر کرو اللہ کے رستے جہاد میں پتہ بھیا نو تو تحفیق کر لیا کرو بلا نہ کہو لیمان کے بارے میں القاعم السلام جو تمہاری طرف سلام ڈالے تمہیں سلام کرے لگتا مومنا کی تو مسلمان نہیں ہے تب سب آربل حیات دنیا تم دنیا کی دنیا کے سامان کو چاہتے ہو دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو فائند اللہ یہ مغانی تو اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں ہیں کا کنتم من قبل تم بھی تو اس سے پہلے ایسے ہی تھے کہ ناحق خون کر لیا کرتے تھے اب مسلمان ہو اب نا خون نہ کرو یا گزاری کا کن من قبل تم بھی تو اس سے پہلے کافروں کے بیچ میں رہتے تھے تو اگر کوئی تمہیں بغیر تحقیق کے کوئی مسلمان آ کے مار دیتا تو پھر تم کیا کرتے تو اس لیے تم بھی بغیر تحقیق کسی کو اس طرح قتل نہ کیا کرو سمن اللہ علیہ اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں جہاد کی توفیق دی الگ ملک دیا الگ علاقہ دیا اپنی حکومت دی اپنی شناخت دی پتا تو خوب تحقیق کر لیا کرو اللہ کان بیما تاملون خبیرہ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے یہ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا کہ بعض جگہوں پہ مسلمانوں سے غلطی ہو گئی کہ کسی نے سلام کیا آ کر تو ان کو قتل کر دیا کہ یہ جان بچانے کے لیے کر رہا تھا تو حضور نے پوچھا اللہ شفق تقلبہ کیا تو اس کا دل پھاڑ کے دیکھا تھا کہ وہ اوپر سے کہہ رہا تھا تو بہرحال قتل کے معاملے میں بہت احتیاط ہے اور چونکہ مسلمان کا قتل جان بوجھ کے کرنا انتہائی سخت گناہ ہے اور کفر کے قریب قریب, قریب قبیلہ گناوں میں آتا ہے تو اس لیے مسلمانوں کے خون سے اپنے ہاتھوں کو بچانے کی آخری حد تک انسان کو کوشش کرنی چاہیے جی لا يستوي القاعدون من المؤمنين غيره للضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم درجات منهم ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما ان آیات میں مجاہدین کی فضیلت مجاہدین سے مراد وہ نہیں ہے جو بس ایک دفعہ جہاد کر لیں جو جہاد میں مشغول ہوں یا جہاد کی کسی باقاعدہ تشکیل میں ہوں ایسی تشکیل جو مباشرتن یا معاولہن قتال کو فائدہ دے رہی ہو لڑائی کو فائدہ دے رہی ہو تو ایسے لوگوں کو مجاہد کہتے ہیں اور جو کسی ایسی ترتیب میں نہ ہو جس ترتیب میں مباش رتن یا معاونتن جہاد اور قتال کو فائدہ پہنچ رہا ہو تو ایسے لوگ کائے گھر بیٹھے ہوئے کہلاتے ہیں اگر جہاد فرض کفایہ ہو تو جو لوگ گھر بیٹھ کر دین کی خدمت کریں اسلامی حقوق پورے کریں وہ بھی اچھے لیکن جو آگے جا کے لڑیں تو وہ بہت افضل کیونکہ وہ فضیلت حاصل کر رہے ہیں جہاد کی ربات کی،, کی لیکن جب جہاد فرض عائن ہو جائے تو پھر گھر بیٹھنے والے ایک فرض کے تاریخ ہوں گے اور اس صورت میں گناگار ہوں گے آئے کی ایک تشریح تو یہی ہے جو میں نے عرض کر دی دوسری تشریح ہے کہ فضل اللہ علی القاعدینہ میں القاعدینہ کے بعد لفظ اللہ نے فضیلت دی ہے مجاہدین کو ان قائدین پر جو بغیر عذر کے جو کسی عذر کی وجہ سے عذر ہیں کسی عذر کی وجہ سے گھر بیٹھے ہوئے ہیں تو جو لوگ عذر کی وجہ سے گھر بیٹھے ہیں وہ بھی جہاد کے ثواب میں تو شریک ہے لیکن بحر مجاہد کے مقام تو ان کو نہیں مل سکتا تو قائدین سے مراد بھی وہ قائدین ہیں جو عذر کی وجہ سے گھر بیٹھے ہوئے ہو عام قائدین مراد نہیں ہے یہ تفسیر مرجو ہے پہلی تفسیر راجے ہے کہ ہر قائد مراد ہے جب جہاد فرض کفایا ہو تو جو آدمی بھی اپنے گھر میں بیٹھا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے کر رہا ہے دین کے احکامات پورے کر رہا ہے اور کچھ مسلمان جہاد کا فرض کفایا ادا کر رہے ہیں تو ان کو لڑنے والوں کو زیادہ ثواب ملے گا زیادہ فضیلت ملے گی البتہ گھر والوں بھی وہ بھی ان کو بھی اپنے اعمال کا جو ثواب ملتا رہے گا لا یت طویل برابر نہیں ہو سکتے بیٹھنے والے مین المنی ایمان والوں میں سے غیر ذرا ری بغیر عزر کے جو بغیر عذر کے گھر میں بیٹھے ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے ان کے ساتھ بل مجاہدون فی سبیل اللہ ان لوگوں کے ساتھ جو جہاد کرنے والے اللہ کے رسے میں بھی ام عالحم برابر نہیں ہو سکتے قائدین اور مجاہدین تو کیا کیا نتیجہ نکلے گا کس چیز میں برابر نہیں ہے فرمایا فضل اللہ المجاہدین حسین اللہ نے فضیلہ دی مجاہدوں کو جو جیاد کرتے ہیں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے اللقائدین درجہ بیٹھنے والوں پر درجے کے اعتبار سے وقل اللہ وسنہ اور سب کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا وہ فضل اللہ اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے مجاہدوں کو بڑے بڑے مغفیرت رحمہ اور مغفیرت اور بخش اور رحمت و جان اللہ برحیم اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یادیں کیوں شاہتوں کے پیچھے آئی ہیں رب سمجھ رہے ہیں آپ حضرات کو جب کہا گیا کہ جب دیہات میں نکلو صحیح چھان پھٹک کے ذرا قتل کیا کرو صحیح غلطی سے مسلمان کو نہ مار دینا تو آدمی سوچے گا یا اللہ اتنی احتیاط والا رستہ ہے غلطی تو ہو سکتی ہے جنگ ہے تو پھر تو گھر بیٹھنا زیادہ پرگیرت والا ہوگا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں تو سارے عمل ہی برباد کر لوں اور نہیں درجات مقف رتم و جہاد میں نکلنے والوں کے لیے درجات مغفرتیں بخشی بخشرامت سب کچھ ہے اس بات کو رضر بنا کے احتیاط کا رستہ ہے تو ہم جائیں نا تو آگے فوراً یہ آئے اللہ تعالی لے آئے کہیں امت میں کوئی محتاط طبقہ پیدا نہ ہو جائے ہزب المحتاطیم نہ پیدا ہو جائے جماعت بنا لے کہ ہم جی تقبے والے لوگ ہیں جی میں جا کے تو بڑی تحقیق و تفتیش کرنی پڑتی ہے ہمیں تحقیق و تفتیش کا درک نہیں ہے اس لیے ہم جاتے نہیں ہیں کہ کہیں ہم سے غلطی نہ ہو جائے اللہ نے فوراً اس خطرے کو سمجھتے ہوئے اگلی آج لگا فضل اللہ مجاہدین تو مجاہد فضیلت والے بابا بھی تم سے اور مجاہدوں کو بار بار اموالی बार بھی کہہ رہے ہیں وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ اپنا پیسہ अपना نہیں کریں گے یہ دو جیبیں رکھتے ہیں کہتے یہ میرے ذاتی پیسے ہیں یہ میرے جہادی پیسے ہیں اور بھائی تم خود بھی تو خرچ کیا کرو کبھی اپنے پیسوں میں سے بھی میں مجاہدوں سے کہتا ہوں تین نسخے اختیار کر لو تمہیں روزی اتنے ملے گی لوگ جلتے رہیں گے نمبر ایک جتنا رازق صرف اللہ کو سمجھو کسی اور کو رازق نہ سمجھو دل میں بچ بھی نہ ہے میری روزی فلاں ادارے فلاں مدرسے فلاں جماعت فلاں فرد فلاں بزرگ فلاں ٹرسٹ فلاں رپائی فلاں کسی سے ہے میری نہیں میرا رازق کون ہے اللہ تعالیٰ ہے اور دوسرا کام یہ کرو کہ پرچیاں بعد میں گز کیا کریں نا پرچیوں کے لیے اٹھیں گے تو تشویش ہوگی دوسرا کام یہ کرو کہ قرآن لے کے کسی کونے میں بیٹھ جاؤ اور اللہ سے کہو اللہ یہ تیری کتاب میرے ہاتھ میں ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ حرام مشتبہ مشکوک اور اجتماعی اموال میں سے کچھ نہیں کھاؤں گا بالکل حرام کو قریب نہیں آنے دوں گا اور تیسرا جتنا پیسہ ملے پہلے اللہ کا حق نکالا کرو یہاں تک اگر ایک روپیہ بھی تمہیں ملا پانچ پیسے نکال دو دو پیسے نکال دو مالدار آدمی ایک کروڑ دیں تم ایک سو دو ممکن ہے تمہارے فضیلت زیادہ ہو کہ تم نے زیادہ قربانی کی ہو کیونکہ اللہ کو کیا کروڑ اور کیا سو اللہ تو قربانی کو دیکھتا ہے تو اس لیے مجاہدوں کو سمجھایا جا رہا ہے گاڑی میں پیٹرول ڈلوانا ہے اب ایک ہزار کا پیٹرول ڈالا دس روپے اپنے شامل کر لو تاکہ مالکم وانسکم ہو جائے. اتنا تو کر سکتے ہو نا اب سارا ہی تنظیم کے اوپر ڈالنا ہے اور سارا ہی حسابات ادھر پھینکنے سارا ہی تو یہ مجاہدوں کو بتایا گیا کہ مہربانی کرو تھوڑا تھوڑا اپنی جیب بھی ہلکی کرو اللہ کے رقطے میں خرچ کیا کرو یہ بار بار کہنے کا مقصد یہ تھا تو آپ سب تیار ہیں نا اس کے لیے ہاں آگے ان ان بے شک وہ لوگ جن کی جانیں نکالتے ہیں فرشتے ظالمی ان اس حال میں کہ وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں فالو فرشتے ان سے کہتے ہیں فیما کن تم کس حالت میں تھے تم اتنے گنا تم نے کیوں کیے فالو گنہ مستعفی نسل ارض وہ کہنے لگے ہم زمین میں کمزور اور بے بس تھے مجبور تھے نہیں کر سکتے تھے جہاد نہیں کر سکتے تھے فلاں حکم پورا نہیں کر سکتے تھے فلاں پورا نہیں کر سکتے تھے, کر سکتے تھے مجبور تھے قالو فرشتے کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین کشادہ نہیں تھی کہ پتو حاضر فِيهَا تم اس میں ہجرت کر کے چلے جاتے فا کا ما باہم جہنم نا زبان ذالک فرمایا تھے لوگوں کا ٹھکانا دوزخ ہے وسات مسیرہ اور وہ بہت بری پہنچنے کی جگہ ہے اللہ المستین سوائے ان بے بس لوگوں کے کمزور لوگوں کے مردوں میں سے منرمنسا عورتوں میں سے ولبل بچوں میں سے لا یتون جو تدبیر نہیں جانتے نکلنے کی ولا یہ تدونا اور نہ انہیں رستے کا پتہ ہوتا ہے فلاس اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں امید ہے کہ اللہ انہیں معاف کر دے بکان اللہ ابو اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے دیکھو ہم تو اپنی بھائی گھریلو مجبوریاں بتا کے جہاد سے بیٹھ جاتے ہیں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جیاد نہیں کیا ہوگا اللہ کے احکامات کو زندہ نہیں کیا ہوگا اور دین پہ عمل نہیں کیا ہوگا اس وجہ سے کہ وہ کافروں کے علاقوں میں رہتے تھے یا کافر وہاں غالب تھے تو ان کی جانیں بھی جب فرشتے نکالیں گے تو اس سختی سے نکالیں گے جس طرح کافروں کی جانیں نکالی جاتی ہیں اور کہیں گے کیا تمہارے سر تم کیسے آئے ہو نا تمہارے نام عمال میں جہاد لکھا ہے نہ تمہارے نامے اعمال میں اور اعمال لکھے ہیں کیا کرتے تھے تم وہ کہیں گے جی آپ کو پتہ ہے بے بس دنیا میں روزی کمانے گئے برطانیہ بیٹھے تھے وہاں کا ماحول ایسا تھا امریکہ بیٹھے تھے وہاں کا ماحول ایسا تھا اپنے ملک میں مجبوریاں تھی پابندیاں تھی کیا کریں کس طرح سے نکلتے گھر میں بچے تھے بچیاں تھی عورتیں ورشتے کہیں گے کیا زمین وسیع نہیں تھی اللہ نے دنیا میں تمہیں بچے پیدا کرنے اور مکان بنانے کے لیے بھیجا تھا یا اپنی اعمال کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اپنے دین کے کی عظمت کے لیے بھیجا تھا جب ایک جگہ تم دین پہ عمل نہیں کر سکتے تھے تم اس علاقے کو چھوڑ کے اور علاقے میں چلے جاتے جہاں دین پہ عمل کر سکتے تم نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی نے مکہ مکرمہ چھوڑا اس وجہ سے کہ وہاں وہاں مشکل تیز آ رہی تو جب مکہ کو چھوڑا جا سکتا ہے تو اور کون سی جگہ ایسی ہے کہ جس کو نہ چھوڑا جائے تو ایسے لوگوں کی روحیں فریش مار مار کے نکالیں گے اور وہ کہیں گے ہم بے بخ تھے فریش کہیں گے تم بے بخ نہیں تھے تم عیاشیوں میں پڑ گئے تم لانٹوں میں پڑ گئے تھے تم کہتے تھے ماحول برا ہے جی کیا کرے لیکن تم تسکے لیتے تھے راتوں کو اٹھ اٹھ کے انٹرنیٹ پہ گندی فلمیں دیکھنا گندی گندی سیڑیاں دیکھنا وی سی آر دیکھو تمہارا مرغوب بچخلا بن چکا تھا تمہیں زنا اچھا لگتا تھا تمہیں شرابیں اچھی لگتی تھی اس لیے تم نے خود رستہ اختیار نہیں کیا ورنہ اللہ کی زمین بہت کشادہ تھی تم جا سکتے تھے اس کے اندر حضرت شبیر رحمت عثمانی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ اللہ پوچھے گا اس کے اوپر کہ جہاد کا حکم تم تک پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا کہیں جی پہنچا تھا مجبور جی جا نہیں پھر تمہیں ہجرت کرنی تھی جگہ چھوڑنے کی کہا کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانا نا حضب اللہ جہنم تھے اللہ معاف فرمائے ہم سب مختلف چیزوں میں اس روز کی زد میں آتے ہیں اللہ نے فرض کیا کہ اسی علاقے میں رو اللہ نے جہاد فرض کیا جو اللہ نے فرض کیا وہ تم کرتے نہیں اور جو اللہ نے فرض نہیں کیا وہ کرتے ہو پھر کہتے ہیں کھائیں گے کہاں سے ہم کہتے ہیں یہ اللہ نے اپنے اوپر فرض کیا کہ تمہیں کھلائے گا یہ تو اللہ کا فرض ہے تمہارا فرض نہیں وَمَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا علا وجوب کے لیے آتا نہیں آتا علماء بتا التزام کے لیے آتا ہے وجوب کے لیے آتا ہے لجرم کے لیے آتا ہے زمین پہ جو بھی چلنے والا ہے اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ہے اس کی روزی اللہ اللہ ہی رستوحا جس میں کھا کھا کے خدا کہتا ہے مکرجہ حسب میں تمہارے لیے کافی ہوں گا بس آئیے وہ کسی جانور کو بھی دیکھ رہے ہیں اپنے پیٹ پہ روزی لے کے پھر رہی ہوں اللہ زکایا گم اللہ اس کو روزانہ نہیں روزی دیتا ہے نہ اس کا بینک بیلنس نہ خزانہ نہ سندوق نہ بکتا نہ کوئی جاگیر نہ کچھ ہر دن چڑیا نکلتی ہے شام کو پیٹ بھر کے جاتی ہے کیا تمہارا اتنا بھی بھروسہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے آئے ساری دنیا کے مسلمان ان وعیدوں کی زد میں ہیں زندگیوں سے قرآن کا نور نکلتا جا رہا ہے اور ہم بیسوں قسم کی مجبوریاں اپنے سر لے کر جہاد کے تاریخ بنے ہوئے المتض حفینہ ہاں جو کمزور لوگ ہیں بےچارے بہت مغلوب ہیں جو چاہتے ہیں لیکن نہیں کر سکتے ان کو اللہ نے معاف کیا کہتے ہیں ہی یہ آئے جب مکہ میں پہنچی تو ایک بزرگ سے بہت بڑے کہا مجھے میری چارپائی کے ساتھ باندھ دو اور مجھے ہجرت کراؤ مدینہ کی طرف گھر والوں نے چارپائی کے ساتھ باندھا اور اس چارپائی کو سواری پہ رکھا رستے میں کہیں گر کے انتقال کر کے اللہ کے نبی نے فرمایا فقط ثبت آجرو ہوں اس کا حاضر ثابت ہو گیا صاحبہ نے اتنی مشقتیں کی ہیں اور ہم لوگ تو پتہ نہیں دو دو پیسے دو دو ہزار چار چار ہزار کی وجہ سے پتہ نہیں کیا کچھ کر جاتے ہیں مسلمانوں کی گردیں کاٹتے ہیں ایمان چھوڑ دیتے ہیں دین چھوڑ دیتے ہیں مسلمانوں اللہ سے ڈرو دنیا میں ایک دوسرے کو راضی کر لینا اپنی باتوں سے سامنے والے کو مطمئن کر لینا آسان ہے مگر جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو بہت مشکل مرحلہ شروع ہوگا ہر مسلمان کو اس کی فکر کرنی چاہیے حاضر پی سبیر اللہ اللہ ہم ہجرت کر کے چلے گئے تو اب تو مسلمان بھی پہلے جیسے نہیں ہیں وہ کہیں گے او آ رہے, آ رہے. گالیا. جیسے یہاں ملک میں ہمارے یہاں ہجرت کر کے آنے والوں کے پاؤں چمنے چاہیے تھے جلوس نکلے تھے جی, ہمارے علاقوں کے درخت کاٹ رہے ہیں یہ درخت تمہارے کسی دوسرے پیدا کیے تھے یہ جی ہمارے علاقے میں یہ کر گئے ہیں وہ حالانکہ کسی شخص کی روزی پہ ایک روپے کا فرق نہیں پڑتا صرف سیاسی نہ رہتی بے چاروں کے مہاجرین کے خلاف ہر جگہ دلت مہاجر تو اتنا ادب چلا جیسے حاجی حاجی صاحب آ رہے ہیں حاجی صاحب صاحب مہاجر صاحب آ رہے ہیں کیونکہ مہاجر تو ہے علی ہجرت نماز خبل ہجرت تو پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتی لیکن ہجرت کرنے والے کی نیت یہ نہ ہو کہ میں جہاد سے بھاگ کے جا رہا ہوں جو جہاد سے بھاگ کر جائے گا وہ مہاجر نہیں وہ مہاجر نہیں ہے وہ جان بچاؤ تاریخ کا ممبر ہے جان بچاؤ تاریخ کا رکن ہے یا جلل فیکٹری ہے کچھ بھی کہہ لو مہاجر نہیں ہے مہاجر یہ ہوتا ہے کہ میں تیاری کر کے پھر لڑوں گا جا کے فی الحال میری جان بچ جائے میں تیاری کر کے پھر لڑوں گا میں پھر اپنا علاقہ واپس لوں گا وہ مہاجر ہے ہجرت جان بچانے کے لیے ہوتی ہے لیکن جہاد سے بھاگنے کے لیے نہیں ہوتی جان بچانے کے لیے ہجرت جائز ہے جہاد سے بھاگنے کے لیے جائز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مہاجر کے ساتھ میرا وعدہ ہے میں وہاں تھا ایک دفعہ شارجہ میں تو اللہ کے رستے میں ہجرت کرنے والے ایک شخص ملے عالم سے کہنے لگے ہم ہجرت کر کے جا رہے تھے رستے میں پیاس لگی ریگستان تھا ریت تو بچے پیاس سے تلک رہے تھے رو رہے تھے عورتوں نے کہا کہ پانی نہیں ہے بچے مر جائیں گے کہا میں وہاں کھڑا ہوا اور میں نے یہی آیت پڑھی وہئی حاضر فِي سبیر اللہ جو اللہ کے رستے میں ہجرت کرتا ہے یہ اجت فی الض مراغ امن کا سیرا وہ زمین میں بہت جگہ پائے گا وہ اور بہت کچھادی پائے گا ریس میں کیا میں نے یہ آیت پڑھ کے کہا کوئی چھری وغیرہ ہے سامان میں اس نے کہا چھری نہیں ایک چمچہ ہے کہا میں نے چمچہ زمین میں مارا پانی کا چشمہ ابلایا وہاں چشمہ ابلایا ہمارا یقین اللہ پہ بڑھ گیا اب ماشاء دبئی میں اس کے پاس گاڑیاں کوٹیاں اور پتا نہیں کیا کیا, کیا چیزیں ایک بیٹا میں تھا اور اس کے کپڑے دیکھ کے حیرانی ہو رہی تھی کہ اللہ نے کتنا مال دیا جب افغانستان سے نکلے تھے ایک پائی بھی جیب میں نہیں تھی ابھی ابھی جا جاؤ نا ہانگ کانگ میں جاؤ تو افغانوں نے قبضہ کیے ہوئے پورے ہانگ کانگ کے اوپر تو لوگ کہتے ہیں یہ ہر جگہ آ جاتے ہیں اللہ نے ان کو ہجرت کی برکت سے یہ روزی دی ان کو اگر ہانگ کانگ میں کوئی جا کے افغانی سے کہے تین لاکھ کا مال دے دو تو وہ کہتے ہیں اسرائیل میں تو نسوار بھی نہیں آتی جب آگے بھر آگے بڑھ ملینوں کے اندر ملینوں کے حساب سے کاروبار کرتے ہیں ابھی پشاور کی ساری ٹرانسپورٹ قبضے میں کر لی ماشاء پورے ملک میں ہر طرف یہ ہجرت کی برکات ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہجرت کرے گا میں اسے دوں گا کوئی روک لیں دنیا کا کو کوئی آدمی روک سکتا ہے نہیں روک سکتا یہ اللہ تبارک و مطالعہ کا وعدہ ہے کہ مہاجر کو زمین میں جگہ بھی بہت ملتی ہے اور وہ سب بھی تمہارا مکان پانچ مرلے کا ہوگا مہاجر ٹینٹ لگائے گا چار مل کا ریگستان اس کا بن جائے گا پورا جہاں مزے سے گھومے پھرے آئے جائے, جائے نہ مکان کا ٹیکس نہ کوئی پریشانی اور قیامت کے دن حساب بھی نہیں دینا پڑے گا اللہ, اللہ کو تمہیں تو مٹی کا گارے کا اینٹوں کا پردوں کا سوکھوں کا ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا اس کو کچھ حساب نہیں دنیا میں کھلا رہا پھرتا رہا اور آخرت میں مالک کے پاس چلا گیا مزے سے اور قبر بھی کھلی ملے گی ان شاء اللہ اور میں رسول جوشت گا اپنے گھر سے ہجرت کرتے کرتے ہوئے اللہ اس کے رسول کی طرف سما یوتری رستے میں اسے موت پا لے گی فقط وقع عجره تو اس کا عجر اللہ پر پکا ہو جائے گا وکان اللہ غفور جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے یہ ہجرت کی پانچ جس میں لکھی ہیں ایک ہے دار الحرب سے دار اسلام کی طرف ہجرت کرنا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض تھی اور آج بھی فرض ہے مسلمانوں پر جب کوئی علاقہ بن جائے اور وہاں کے لوگ مسلمانوں کے خلاف لڑنے لگے اس علاقے کو چھوڑ کر دار الاسلام میں آ کے شامل ہو جانا مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے جو یہ ہجرت نہیں کرے گا گناگار ہوگا نمبر دو الخروج من ارض الفدا جس زمین پر اسلاق کو گالیاں دی جاتی ہوں سلف صالحین کو علماء کو محدثین کو صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آدمی میں روکنے کی طاقت بھی نہ ہو اس زمین سے ہجرت کر کے دوسری جگہ جا کے رہنا چاہیے وہاں رہنا جائز نہیں ہوتا اور یہ ہجرت انسان کی زندگی کے ہر کام میں مجازی طور پہ ہو سکتی ہے ہجرت مجازی جیسے ہمارے علاقے کا ایک شاعر ہے ہم اس کے اشعر بہت پڑھتے تھے شوق سے بعض واپ اپنی تقریروں میں بھی سنا دیتے تھے تو پھر روز نامہ خبریں میں اس نے شعر و شاعری شروع کر دی روزانہ اس کا شعر آنے لگا ہم خوش ہو گئے کہ تھوڑی بہت شعر پڑھنے سے صدقہ تو ہوتا ہے اس کا یہ آدمی پڑھ لیتا ہے شعر حضور اکرم صلاحسلم بھی بھی ثابت ہے کہ ایک دو آپ نے اشار پڑھے دوسروں کے بنائے نہیں تو میں نے اس کا شیر پڑھا تو اس نے قرآن کی ایک آیت کا مزاق اڑایا تو سامنے کو تھا نہیں کہ میں, تھوڑا زیلاج کرتا اس کا. تو میں نے پھر یہ ہجرت مجازیہ کی کہ اس کو پڑھنا چھوڑ دیا بالکل یہ مسلمان کے لیے فرض کے درجے میں ہے کہ جس چیز کو وہ روک نہ سکے اسے چھوڑ دے المنکر اذا لم تو جس گناہ کو تم چھوڑ نہ سکو اس جس گناہ کو تم روک نہ سکو اس گناہ کو تم چھوڑ دو اس سے الگ ہو نافرمان ہے اسے روکو اللہ کی نافرمان بے نمازی ہے نماز نہیں پڑتی روکو اسے سمجھاؤ تقریر کرو واز کرو بستر الگ کرو ہلکی سی ضرب دو ہلکا کا نہیں مانتی چھوڑ دو بیٹا نافرمان ہے اب اسے گھر میں نہ پالو روزی جی کما کما کے بوڑھا باپ بھی تارا ایک ایسے شخص کو پار رہا ہے جو خدا کا بھی من کر تم اسے جو روٹی کھلاؤ گے وہ جا کے اس سے بدکاری کرے گا تو تم نے اسے گنا کی طاقت تھی نکال دو گھر سے وہ نہیں نکلتا خود نکل جاؤ ابھی ایک بزرگ ہمارے یہاں سے ٹھہرے ہوئے ہمارے مرکز میں ان کے بیٹوں نے نافرمانی کی اللہ کی وہ بیٹوں کو نکال نہیں سکتے تھے بستر اٹھایا آ کے میرے پاس آ میں نے کہہ رہے مزے سے یہاں پر وہ دل خوش ہوا کہ لوگ بھی تھوڑے اس زمانے میں ورنہ اولاد کو بڑا سمجھتے ہیں خدا کو کچھ نہیں سمجھتے پتا ہے جانی ہے شرابی ہے ٹی وی ویاں دیکھ رہے ہیں وی پھر بھی کما کما کے بابا رات کو حساب کر رہا ہوگا پیسوں کے تجوریاں بھر رہا ہوگا کنڈیاں لگا رہا ہوگا ایسے ظالموں کو اٹھا کے پھینکو بار پہلے سمجھاؤ ہمدردی کرو دعائیں دو سب کچھ کرو نہیں ہے تو اپنی ساری تعداد اللہ کے رستے میں دے کے نکل جاؤ اللہ کے رستے میں نہ کھلاؤ ان کو کچھ تو غیرت بند بنو مسلمانوں ان کو دیکھو یہ جو اسکولوں کالجوں میں پڑھ کے اور دین چھوڑ کے چلے گئے یہ کتنی نفرت کرتے ہیں دین کے ساتھ ان کو کوئی کہے نہ کو گولی مارو مارتے ہیں ڈنڈا مارو مارتے ہیں مسجدوں میں پیشاب کرو کریں گے کافروں کے حکم پہ مسلمانوں کی گردنے کاٹیں گے اسلام میں کوئی غیرت مند نہیں ہے جو اسلام کی خاطر کسی سے چھوڑ سکے صرف ہم ہر ایک کے ساتھ ہمدردی کرو ہم نے تو ڈسکو نوجوانوں کے پاس جا کے ان کی منت دیں گی. ہاتھ رکھے گا بابا مدینے والا بن جا یہ نیو یارک والا نہ بنا دے رمدول لیکن جو نہ کرنی چاہیے سمجھ گئے دوسری قسم کی ہجرت القروجہ امام مالک کہتے ہیں کہ جس زمین پر لوگ اطلاع کو گالی دیتے ہیں سلف صالحین کو گالیاں دے رہے ہیں مجاہدین کو گالیاں اس زمین سے ہجرت کر کے کسی اور جگہ جا کے رہنا چاہیے علاقہ چھوڑ دیا آدمی گناہ والے علاقے میں نہیں آباد رہنا چاہیے مکان فرض نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ بن جائے تو پھر اکھڑ نہیں سکتا نبی نے مکان چھوڑا ہے اپنا مکہ کا مکان چھوڑ کے مدینہ میں آئے اور مدینہ کا مکان چھوڑ کے بدر میں گئے عہد میں گئے تبوک میں گئے ہر جگہ گئے کوئی علاقے, کسی علاقے میں رہنا فرض نہیں ہے اللہ کے دین پہ رہنا فرض ہے تیسرا الخروج من ارجن غلب علی الحرام جس سر میں حلال روزی ملنا مشکل ہو وہاں سے ہجرت کرنی چاہیے اس لیے کہ حلال روزی ڈھونڈنا مسلمان پر فرض ہے تیسرا چوتھا جہاں انسان کو اپنے جسمانی اذیت کا خوف ہو اس علاقے کو چھوڑ کے نکل جائے لوگ یہ ازیت پہنچائیں گے تنگ کریں گے ماریں گے وہاں سے چھوڑ کے چلا جائے ایسا نہ ہو کہ مغلوب بن کے بیٹھا رہے اور لوگ کہیں کہ یہ دین دار لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں کہ مارو جاڑو آدمی یا تو سامنے مقابلہ کرے چھوڑ کے چلا جائے اس علاقے میں تاکہ لوگ شیر تو نہ ہو جائے مسلمانوں کے خلاف کہ ان کو ماریں گے پیٹیں گے نمبر پانچ جس علاقے میں امراض کا خوف ہو اس علاقے سے بھاگ جانا تاکہ صحت رہے یہ بھی جائز ہے سوائے تعاون کے اس کے بارے میں حادث الگ ہے یہ ساری چیزیں ہیں لیکن اصل ہجرت وہی ہے الحجرت اللہ والی رسول ہی اللہ اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنا پڑتا شامیہ میں اور چاروں عیمہ کے فتوا میں لکھے ہیں کہ جس جگہ رہتے ہوئے مسلمان اسلامی فرائض پر اسلامی شاعر پر عمل نہ کر سکے اس علاقے کو چھوڑ کے چلے جانا مسلمانوں کے ذمہ فرض ہے اس لیے کہ دین دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا تو جو شخص اپنی آنکھوں سے دین کو مغلوب ہوتا ہوا دیکھتا رہے گا اور وہاں دیوی بچوں یا مکان کے لیے بیٹھا رہے گا تو یہ شخص اسلام سے محبت نہیں رکھتا سمجھ گئے آپ حضرات جس علاقے میں رہ کر دینی فرائض سے عمل ممکن نہ ہو وہاں سے اجرت فرض ہے تاکہ تین مغلوب نہ رہے تین غالب رہے آگے صلاح قصر کا مطلب بیان کرتے ہیں صلاح خوف کا اور نماز میں قصر کا مطلب چلیں وہی ضرور تم فلرزی فِل اور جب تم زمین میں سفر کرو فلیہ جناؤ تو تم پر توم بنا بنا کوئی گنا نہیں ان تخصرو من سلاح کہ تم نماز میں قصر کر لو ان شف تمینہ کم اللہ کفر ہو اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر لوگ تمہیں ستائیں گے ان كَانُ لَكُمْ بے شد کافر تمہارے کھلے دشمن ہیں یہ کافروں کا ستانا ویسے ہی اتفاقی شرط ہے اگر یہ بھی نہ ہو اور مسافت شریعہ ہو اور اس میں آدمی سفر کر رہا ہو تو تب بھی قطر کرے گا آپ اگر میدان جنگ میں تمام مجاہدین کسی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو اس ایک نماز ایک امام کے پیچھے نماز کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ پہلے آدھا لشکر امام کے پیچھے آ کر ایک رکعت پڑھ لے تو پہلی رکعت کا دوسرا سہدا کر کے اپنا اصلیہ اٹھا کے لڑنے چلا جائے اور دوسرا دوسرا حصہ فوج کا آ کر وہ دوسری رکعت یہاں پڑھے پھر اس کے بعد امام تو دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر لے گا اور یہ جو دوسرے لوگ آئے ہیں یہ یا تو یہیں کھڑے کھڑے اپنی دوسری رکعات پوری کر کے چلے جائیں اور جو پہلے گئے ہیں وہ پھر اپنی دوسری رکعات پوری کر لیں اس میں مختلف طریقے لکھے ہیں بارہ اس میں آنا جانا چلنا پھرنا اصلیہ اٹھانا یہ سب کچھ ہوگا لیکن یہ مجاہد کی نماز ہے اس وجہ سے نہیں ٹوٹے گی بحرا تن اور جب آپ ان میں ہوں صلاح کا پھر آپ ان کے لیے نماز قائم کریں پل تکم پا من تو ایک جماعت ان میں سے آپ کے پیچھے کھڑی ہو جائے بھلیاں قلو اصل اللہ کو کتنی فکر ہے مسلمانوں کی فرماتے ہیں کہ پھر وہ اپنا وہ جو نماز پڑھنے آئے ہیں نا ایسا لگے کہ اب ہم صوفی بن گئے تو اصلیہ رکھ دیں کہ اب نیک آدمی ہو گیا اب نیک آدمی کا اصل سے کیا تعلق ہے کہا نہیں بھائی اصلح اپنا سنبھال کے رکھنا بھلیا کلو اصل تو نماز میں بھی ہتھیار لگا کے کھڑے رہنا پیدا سجا جب یہ لوگ سجدہ کر لیں پہلی رکاط کا دوسرا سیدہ پھلی اگون برائے گم تو یہ آپ کو ہٹ جائیں لڑنے چلے جائیں تم اترا دوسری جماعت آ جائے لم یوسلو جس میں نماز نہ پڑھی ہو پھلی یوسل ماں کا وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے ولی آفر ہوں اور وہ لے لیں اپنے بتاؤ کا سامان یعنی ٹھال وغیرہ وہ اصل حاطہ ہوں اور اصل آپ یا ولیف الحضرا سے کہ اپنا پہرا مضبوط رکھے بدل کافر لوگ یہ چاہتے ہیں لو نا ان اصلیاتی کہ کسی بھی طرح تم غافل ہو جاؤ اپنے اصل سے وہ امسیاتی کم اور اپنے سامان سے علیکم تو وہ بار کی کٹھے مل کے تم پہ حملہ کرتے یہ جو تمہیں کہتے نا اصلیہ نہ رکھو تمہارے اصلے سے غافل ہو جاؤ یہ اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ کوئی امن کا مسئلہ ہے وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں لیکن کہتے ہیں پہلے یہ ہی اصلیہ گراؤ پھر ہم تم سے حملہ کریں گے یہ بےمانی ہے تم کے کیوں کھڑے ہوئے ہو تو بہت بہادر لوگ ہیں حملہ کرنے سے پہلے منت کرتے ہیں تلے کرتے ہیں دباؤ ڈالتے ہیں, دباؤ ڈالتے ہیں کہ اصل آپ ہے تو پھر ہم رہے ہیں تم پہ حملہ کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں حاضر جناب پھینک یو آپ آئے ہمیں مارے آپ تو ہم بھی عجیب ہیں وہ بھی عجیب ہیں قرآن کہتا ہے کہ بدل لدینہ کا فرو کی قلبی تمنا خواہش محبت یہ ہے کہ تم کسی طرح غافل آ جاؤ اپنے اصلے سے پھر وہ تم پہ حملہ کر دیں کہتے بلا جناح عالی تم انکان پھر تم عدمت اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں تکلیف ہو بارش کی وجہ سے او تم مرضہ یا بیمار ہو اصلیہ اٹھا نہیں سکتے ہو یا بارش کی وجہ سے اصلیہ ساتھ لے کے کھڑے ہونے میں اسلحے کے خراب ہونے کا نقصان ہے انتظہ کم تو اصلیہ تو ہٹا دیا کرو وہ خضور لیکن اپنے دفاعی کا دفاعی سامان اپنے ساتھ رکھا کرو ان اللہ حقل کافرین عذاب و مہینہ بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے ذلت ناک عذاب تیار کیا ہے خیرا قی تم اب نماز تو تم نے بھاگتے دوڑتے جیسے جیسے پوری کر لی اب ایسا نہ ہو کہ نماز کے بعد اللہ کی یاد سے غافل ہو جاؤ فرض قر اللہ اللہ کو یاد کرتے رہو قیام کھڑی حالت میں خڑوطن بیٹھی حالت میں والا جھولی بھوکوں لیٹھی حالت میں ہر حال میں تمہاری زبان بھی اللہ اللہ کہے تمہارا ذکر بھی تمہارا دل بھی اللہ اللہ کہے ایک صحابی نے کہا تھا رسول اللہ مجھے کسی بات کی نصیحت کی دیے تو آپ نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے کر رہنی چاہیے اور مومن کا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے نیند میں بھی جاری رہتا ہے ہر حال میں جاری رہتا ہے اس لیے کہ ذکر مومن کی حیات ہے زندگی ہے اور ذکر کے بغیر مومن کے لیے موت ہے تو اس وجہ سے اس حکم کو تاکہ سے ذکر کیا گیا بھائی معن تم پھر جب تم حالت اطمینان میں آ جاؤ قاقی مصلاح تو نماز کو قائم رکھا کرو صحیح سے ہی پڑھا کرو ان سلاد کانتالوم کتاب موقوطہ بے شک نماز مسلمانوں پر فرض ہے اپنے مقرر وقتوں میں جی صرف قوم اور ہمت نہ ہارو کافروں کا پیچھا کرنے میں یہ جو غزبہ حمراء الاسد کے لیے اللہ کے نبی نے کہا چلو پیچھا کریں گے ابو سفیان کے لشکر کا تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ابھی زخم ہیں پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں تو کہا ان کا پیچھا کرنے میں سستی نہ دکھایا کرو ہر وقت کافروں کے پیچھے لگے رہا کرو بس صبح شام رات دن ان کے پیچھے پڑے رہا کرو ان تگون تعلمون تالمون اگر تمہیں کچھ درد پہنچتا ہے بے آرام ہوتے ہو فَإنَّهُمْ كَمَا تو ان نہ ہم کما تالمون تو انہیں بھی تو ویسے ہی درد پہنچتا ہے جیسے تمہیں پہنچتا ہے تو وہ ایک باطل کے لیے کفر کے لیے درد اور تکلیف برداشت کر رہے ہیں سارا دن دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں محنتیں کرتے ہیں تو تمہیں اللہ کے لیے آخرت کے لیے اسلام کے لیے تکلیف برداشت کرتے ہوئے پریشانی ہوتی ہے وہ درجون اللہ کی مالا ارجون حالانکہ تم امیدوار ہو اللہ سے اس چیز کے جس کے وہ امیدوار نہیں وکان اللہ علیمن حجیمہ اور اللہ تعالی بہت علم والا حدمت والا ہے یہ غزب حمراء السد کا تذکرہ عالیہ اس میں صراحت کے ساتھ اور ویسے عام حکم ہے یہ مسلمانوں کے لیے کہ وہ زخم کھا کے بھی کافروں کا پیچھا کرتے رہیں اس لیے کہ میں نے آپ کو جنگی تدبیروں میں سے ایک تدبیر لکھائی تھی کہ ہر وقت حالت اٹیک میں رہنا چاہیے حالت ہجوم میں, میں حالت حملہ میں اس لیے کہ جتنے نے حملہ چھوڑا وہ دفاع میں آ جو دفاع میں آ وہ مارا گیا پھر وہ بچ نہیں سکتا کچھ خطبہ اضرات کو جمعے بھی پڑھانے ہیں اس لیے ہم سبق کو تیز سے چلا رہے ہیں تاکہ وہ جمعہ پڑھا سکیں جا کے جی کتنے بجے تقریریں شروع کرتے ہیں حضرات اپنے متنوع میں جی یہ فرمایا ساڑھے بارہ تو بس ٹھیک ہے ہم سوا بارہ چھوڑ دیں گے تاکہ آپ جا کے یہی تقریر جا کے سنا سکیں وہاں پر ہاتھ کسی اور موضوع پہ بیان نہیں ہونا چاہیے یہ ہاتھ کی فرضیت کے موضوع پہ اور اپنے تمام مقتدیوں سے ایک چیز جوادہ لیں کہ جہاد کو مانیں مسلمان کرتے نہیں کریں نہ کریں کوئی نہ کرے اللہ تعالیٰ کروائے گا پاس بندوں سے انشاءاللہ ان مانے تاکہ مسلمان حالت میں قبر میں جائے اگر جہاد کا انکار لے کے مرے جہاد کی مخالفت لے کے مرے تو کفر کی موت مریں گے اور کفر کی موت مسلمان مرے اس کا ہمیں درد ہونا چاہیے ہر ایک کو سمجھاؤ مخالفوں کو دوستوں کو دشمنوں کو منت کر کے کہو کہ جہاد اسلام کے فرائض میں سے ایک فریضہ نماز روز حج, دکات کی طرح فرض ہے اس کا منکر کافر ہے مہربانی کرو جہاد کو مانو اس کے معنی حقیقی کو مانو اور معنی حقیقی میں کون سا مانا خلط نہ کرو معنی لغوی اور مانے مجازی خلط نہ کرو یہ منت آپ نے ایک ایک کی کرنی ہے انشاءاللہ اس سے بہت بڑا فرق آ جائے گا دنیا میں ایک ایک سو اڑتیس سے ایک سو چھیالیس تکینا آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں بے کہ ان منافقوں کو دردناک عذاب ملے گا دنیا میں بہت تہتے ہیں مسلمانوں کے مذاق اڑاتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا عقلمند سمجھتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ہم نے سب سے جوڑ کے رکھی ہوئی ہے ادھر مسلمانوں سے ادھر کاپروں سے بہت ہمارے جیسا ذہن ہے نہیں ہم تو تھنک ٹینک ہیں بالکل ہم ادھر سے بھی بچ جاتے ہیں ادھر سے بھی بچ جاتے ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور بادل سمجھتے ہیں مسلمانوں کو اور مسلمانوں کو شکست ہو جائے تو اللہ مان الفی وہ مذاق اڑاتے مر گئے نا ختم ہو گئے نا ہم تو پہلے کہتے تھے نا نہ جاؤ لڑنے کے پتھروں سے ٹکراتے ہو اپنے سر اپنی طاقت دیکھو ان کی طاقت دیکھو زندہ رہنا سیکھو یہ دنیا نعمت ہے یہ زندگی نعمت ہے سب چیزیں یہاں تھی اصلم تو نبی آپ ان کی سب باتوں کے جواب میں انہیں ایک خوشخبری سنا دیجیے علیما کہ اللہ نے بڑا کا عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ خوشخبری انہیں دے دیجیے یہ کون لوگ ہیں منافق بنتا کیسے ہے میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ بتائے گا منافق بنتا کیسے دیکھے منافق کیسے بن رہا ہے اللہ دینا اولیا جو بناتے ہیں کافروں کو دوست من دون المومنین مسلمانوں کو چھوڑ کر بن من گیا منافق جو شخص بھی مسلمان ہو کر اور مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں سے جوڑ کرے گا اس کے بارے میں یاحت کر رہی ہے اللہ دینا جو لوگ ید تک بناتے ہیں کافروں کو اولیات دوست من دون علمومنینینین مسلمانوں کو چھوڑ کر کیوں بناتے کیوں ہیں میں نے وجہ بتائی تھی آپ کو منافق دو وجہ سے بنتا ہے ایک عزت پانے کے لیے اور ایک جان بچانے کے لیے یاد رکھا کریں نا باتوں کو منافق بنتا ہے منافق وہ ہوتا ہے جو سے یاریاں کرے اور سے یاری کیوں کرتا ہے دو وجہ سے ایک عزت پانے کے لیے اور ایک جان بچانے کے لیے عزت کیا یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت ہمیں مقام ملے گا وہ ہمیں وہ جو ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں گے کوفی ان صاحب ہمیں خود اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروائیں گے ایک گندے کے ہاتھ سے ناشتہ کرنا اچھی چیز ہے جب ہم مر جائیں گے تو اقوام متحدہ کا شکریہ جنرل تعزیتی پیغام بھیجا ہمارے لیے فاتیا پڑے گا ہماری بخشش ہو جائے گی اور دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے حکمران ہمارے لیے شمے جلائیں گے مومبتیاں مومبتی جلائیں گے پھر ہماری بخش ہو جائے گی ہمیں ہرے ملیں گی ملیں گے نا پھر بڑی شہادت ہے بہت سعادت کی بات ہے دیکھو کہ وہ وہ آئیں گے جنازے کے اندر سر پوچھ آپ کا جنازہ پڑے گا آج کتنا مزہ آئے گا ایسی شان تو ہونی چاہیے کسی کی تو فرمایا اب تن کا عمر عزت اور ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہو جا کے جس کے پاس کلمہ نہیں اس کے پاس عزت نہیں جو اللہ کو نہیں مانتا وہ عزت والا ہو سکتا ہے جو رسول اللہ کو نہیں مانتا وہ عزت والا ہو سکتا ہے ان ناپاک دلیل کمینے چوڑے خلیج بس کے پاس عزت ڈھونڈتے ہو انہیں تو عزت کی خوشبو نہیں ملی یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی گدے کی لید گری ہو اس کو اٹھا کے لگائے پرفیوم لگا رہا ہوں گدے سے پیشاب لے کے تیرے کے اوپر ملک میں جو ہوں وہ آفٹر شیو لوشن لگا رہا ہوں گدے کے پاس لوشن ہوتا ہے پیشاب ہوتا ہے اس کی لیگ ناپاک ہوتی عزت والی کافی کے پاس عزت کس بات لیکن منافق تو سمجھ نہیں کہتے عزت وہی عزت وہیں ہے اب سب آئندہ مل عزت وہ دنیا کے لوگوں سن لو فائنل عزت علی کمیاں ساری عزت اللہ کے واسطے ہے جو اللہ کا ہوگا صحیح عزت والا جو اللہ سے کٹ گیا وہ دلیل ہے خان ہے رسوا بلال رفتی عزت والے اور ابو جہل دلیل ہو گیا کیا قرآن اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا قرآن کچھ عزت کی تجریح کرتے ہیں تفصیل کر مقام بھی اللہ کے پاس العزت کیا تم ان کابروں کے پاس عزت ڈھونڈنے جاتے ہوتا ہے ساری عزت اللہ کے پاس وقت نزلہ علی کم بل کتاب تم تو ان کافروں میں جا کے مل جاتے ہو اللہ نے تو ان کے پاس بیٹھنے سے بھی منع کیا تم اور اللہ نے نازل کر دیا تم پر کتاب میں آنی ازا سمے تم آیا جب تم سنو کہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے وہی اس اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے فلاں سب اردو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو حتہ خوب عجیب یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں اِن نہ تم مثلهم اگر تم ان تعلیموں کے ساتھ بیٹھو گے تب تو تم بھی ان کیسے ہو جاؤ گے ان اللہ جامع المنافینا ول جمیہ اللہ منافور کافروں کو جہنم میں جمع کر دے گا دنیا میں یہ کچھ رہنا چاہتے تھے اللہ وہاں بھی انہیں جدا نہیں کرے گا یہ منافع کون لوگ ہیں اللہ زینا یا تربا سونا تمہاری تاک میں لگے رہتے ہیں تمہیں مانیٹر کرتے رہتے ہیں تمہاری نگرانی کرتے رہتے ہیں تمہیں بات کرتے رہتے ہیں ہر وقت دیکھو قرآن کے الفاظ ترب میں بیٹھے نا دیکھتے رہنا کسی کو غور کرتے رہنا اللہ دینہ یا جو تمہیں تمہاری ساتھ میں لگے رہتے ہیں انسان <اللَّه> اللہ کی طرف سے تمہیں فتح مل جائے محکم کہتے ہیں ہم بھی تو بھائی تمہارے ساتھ سے میں خود تمہاری نگرانی کر رہا تھا بھائی میں بھی تمہارے ساتھ تھا میں تمہیں پورا بات کر رہا تھا اب کچھ حصہ دو ہمیں بھی ساتھ رکھو بہ انسان علی کافرینا نصیبوں کافروں کو کچھ حصہ ملتا ہے فتح ملتا ہے اب کابروں کے پاس پہنچ جاتے ہیں کہتے ہیں الحمد صاحب علیکم کیا ہم تمہارا تمہارا گھیرا کر کے تمہیں مسلمانوں مسلمانوں پہ فتح نہیں دلا رہے تھے تمہاری ہم مدد نہیں کر رہے تھے تمہاری پوری تاریخ میں ہم نے تمہاری معاملت کی ولمناک ملن مومن اور ہم تمہارے باڈی گارڈ نہیں بنتے تھے تمہیں مسلمانوں سے بچاتے نہیں تھے لاؤ ہمارا حصہ تو دونوں طرف سے مسلمانوں کو فتح ہو تو ادھر آ جاتے ہیں اور ان کو فتح تو ادھر پہنچے ہوتے ہیں تو دو سیکشن بنا دیتے ہیں ایک سیکشن ان کو مطمئن کرتا ہے ایک سیکشن ان کو مطمئن کرتا ہے اور اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کسی طرح بس دنیا کا دال دلیا جل جائے پھر مر کے اللہ کے پاس جائیں گے تو دیکھا جائے گا وہ تو پھر عزاب علیم کی بشارہ تھی اللہ تعالیٰ سب کو بچائے گم الفاظ دیکھو المنصبی زارکم کیا ہم نے ہم نے تمہیں جو ہے وہ اپنے گھیرے میں لے کر تمہاری مدد نہیں کی ولم کو مل المن تمہیں بچایا نہیں ان ایمان والوں سے اللہ قیام اللہ کہتے ہیں اور اللہ نے کافروں کے لیے مسلمانوں پہ غالب ہونے کی کوئی راہ نہیں رکھی کہ کافر مسلمانوں پہ غالب آ جائے کب بھی نہیں ہو کوئی راستہ نہیں رکھا اللہ نے کہ کافر مسلمانوں پہ غالب آ جائے اس کی پانچ چھ تفریح ہیں یاد کر لیجیے نمبر ایک کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مسلمانوں پہ غالب ہونے کا کوئی راستہ نہیں دیا اس کا تعلق دنیا کے ساتھ نہیں آفرت کے ساتھ ہے آفرت میں مسلمانوں کو بڑے مقامات ہوں گے بے کمزور نہ لوگ یہ بہت اونچی اونچی جگہ اور کافر مناسب رسوا ہو رہے ہوں گے نمبر دو کہ مسلمانوں پر کبھی بھی کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں ہوگا جو انہیں ڈر سے ختم کر دیا کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ مسلمانوں پر کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرنا جو انہیں جڑ سے کاٹ کے ختم کر